اللہ نے فرمایا ان سفا و المروت امن اللہ یہ صفا اور مروا اللہ کی نشانیوں میں سے یہ تو تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہودیوں کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے طانے دینے شروع کیے انہوں نے کہا لو صفا اور مروا بھی اب پاک ہو گئے جہاں شرک تھا جہاں ایسے مرد اور عورت تھے وہاں بھی اب تم جاتے ہو تم سے بھی عبادت سمجھتے ہو یہ رسالت پہ جو دوسرا شبہ تھا نا اس کا جو حدیث میں آیا ہے یہ اس کا جواب اللہ نے دیا اللہ نے فرمایا ہے صفا اور مروا یہ دونوں پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں شاعر اللہ کے لفظ استعمال کیے ہیں اور شاعر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے ہر وہ چیز جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے اسے شاعر کہتے ہیں نا الف سین الفاف اور نائلہ اچھا وہ چیز جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے وہ اللہ کے شاعر میں سے وقیر احمد اللہ علیہ کہتے تھے کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ اللہ کے شاعر میں سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا انہیں دیکھ کر خدا یاد آتا ہے ان کی شخصیت کا جب دیکھو تو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے اچھے بندے کیسے ہوتے ہیں صالح لوگ کیسے ہوتے ہیں یہ اللہ کے شاعر میں سے تو اس لیے جو بھی چیز اسے دیکھ کے خدا کی یاد آتی ہے وہ اللہ کے شاعر میں سے آزان اللہ کے شاعر میں سے ہے اسی طرح یہ مسجد اللہ کے شاعر میں سے ہے اسی لیے قرآن میں ایک جگہ آیا ہے کہ جو آدمی اللہ کے شاعر کی عزت کرتا ہے اس کے دل کا تقویٰ بعض لوگوں کو آپ دیکھیں مسجد کے قریب سے گزرتے ہیں عزت اور احترام سے گزرتے ہیں اس لیے کہ وہ در حقیقت اس, اس پتھر کی کوئی عزت نہیں کر رہے ہوتے وہ اللہ کی عزت ہے اللہ کے ساتھ تعلق کی عزت ہے اسی لیے آزان کی آواز سن کے جو حکم ہے اگرچہ مستحب ہے کہ بہتر ہے آدمی چپ ہو جائے اور خدا کے کلام کو سنے خدا کی آواز کو سنے خدا کی پکار کو یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہے کہ اللہ کے لیے عزت اللہ کے لیے حرمت سلطان تغلق جو تھا اس کے درباریوں میں ایک اس کا امیر تھا اس کا نام تھا محمد تو سلطان تغلق جو تھے ایک دن انہوں نے جب دربار برخاست ہوا تو جاتے ہوئے انہوں نے کہا ایک کام کہ یہ فلان امیر جو ہے انہیں بتانا وہ یہی تھے نام ان کا نہیں لیا تو گھر پہنچے بڑے پریشان بیوی بی نے کہا کیا ہوا ہے اس نے کہا مجھے ہمیشہ یاد کرتے ہیں مجھے بلاتے ہیں بات چیت کرتے ہیں آج میرے متعلق حکم دیا تو میرا نام تک نہیں لیا اور کہا بس اسے کہہ دینا وہ یہ کام کر لے گا تو وہ دو تین دن دربار نہیں آئے اتفاق ایسا کہ سلطان نے بھی نہیں بلایا وہ خود ہی حاضر ہوئے اور پریشانی کے عالم میں تو طولت نے ان سے پوچھا کہ تم آئے کیوں نہیں تو انہوں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی چیز حضور کو کسی نے پہنچا دی آپ کے مزاج میں آپ نے اس دن میرا نام ہی نہیں لیا اور مجھے پیغام بھجوایا کسی اور کے ذریعے کہ اس سے کہنا تو یہ تو کبھی نہیں ہوئی ایسی بے انتفاقی اور ایسا رنگ تو سلطان نے کہا کہ میں نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا اور اس دن میں وضو سے نہیں تھا اور تمہارا نام محمد ہے تو میں اس لیے میں نہیں بول سکا بس اتنی بات یہ ہندوستان پہ حکومت کرنے والے بادشاہ تھے اگرچہ ان کے بڑے بےودہ باتیں بھی تھیں لیکن ان کے دلوں میں خدا کے ساتھ ایسا تعلق تھا سے کہا ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کبھی بھی میں نے بغیر رزو کے نہیں لیا اس لیے میں نے اس دن تمہارا نام نہیں لیا اور کام ضروری تھا اس لیے تمہیں پیغام بھجوایا یہ ہے شعائر اللہ اللہ کی تعظیم ان چیزوں کو جن چیزوں کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے ان کی عزت کرنا ان سفا ان اللہ ارشاد فرمایا کہ صفا اور مروہ یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں تم کیوں نہیں جاتے عبادت کرو ان پہ جا کر سعی کرو فمن حج جلوئی تھا سو جو انسان اس گھر کا حج کرے ابڑ تمرا یا عمرہ کرے فلا چنا علیہ ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے یہ توف ابھی کہ وہ ان دونوں کا طواف کریں ان دونوں کے درمیان چکر لگائیں اس چکر لگانے کا نام ہے سعی اور سات چکر لگائے جاتے ہیں سفا سے لے کر مروہ تک ایک اور پھر مروہ سے لے کے سفا تک دو اور یہ سات چکر سعی کے ہمارے نزدیک واجب ہیں اسی بارے میں آگے چل کے حج کے احکامات کا ذکر آ رہا ہے وہاں انشاءاللہ اللہ حج کی ترکیب کرنے کی جو شرن طریقہ ہے وہ تین طرح سے حج ہوتا ہے وہاں انشاءاللہ بیان کر دیں گے اس میں پھر یہ آئ بھی آ جائے گی تو ارشاد برما جو حج کرے یا عمرہ کرے عمرہ جو تھا عرب اسے چھوٹا حج کہتے تھے اور حج اکبر کہتے تھے بڑے حج کو یہ جو ہمارے یہاں چل پڑا ہے نا جمعے کا دن کا جو حج ہے وہ حج اکبر ہے یہ بات درست نہیں حج اکبر اصل میں کہتے تھے عرب اس حج کو جو سال میں ایک بار کیا جاتا ہے اور عمرہ چھوٹے حج کو وہ کہتے تھے اور عمرے میں ظاہر ہے کہ وہ چیز نہیں ہے اتنی زیادہ مشقت اور محنت جو کہ حج میں ہے عرفات میں جانا ہے مینا میں جانا ہے مزبلفا میں جانا ہے وہ چیزیں اس میں نہیں رکھی گئیں جی اللہ نے کہا کوئی حج نہیں ہے تم وہاں جا کر طواف کرو فلا جناح علئی کی جو لفظ ہے نا یہ بتاتے ہیں اس کا وجوب کہ یہ ضروری ہے کہ تم وہاں جاؤ وہ جو تم سمجھتے ہو کہ وہاں شرک ہوتا رہا ہے اس لیے ہمیں نہیں جانا چاہیے اللہ نے ہر گز گناہ نہیں ہے جناح کا مطلب گنا فلا جناح علئی اس شخص پر کوئی گناہ نہیں کتن گناہ نہیں ہے جو ان دونوں کا طواف کرتے ان دونوں کے درمیان دوڑتا ہے صحیح کرتا ہے منتوا خیرن اور لوگوں جو کوئی آدمی بھی ہماری لیے نیکی کرے گا تتو نفل متوا کہتے ہیں نا سعودیہ میں ہاں متوا وہ کیا کرتا ہے وہ نیکی کے کام کے لیے کہتا ہے آمادہ کرتا ہے کہتے ہوں گے اب تو مسئلہ دوسرا ہے من تتوا خیرن اور جو کوئی کیا کرے توا کے لیے نیکی کے لیے نیکی کرے اچھائی کا کام میرے لیے کرے اللہ نے فرمایا ان اللہ شاکر ان اللہ تعالی اس کا اس کا شکریہ ادا کرنے والا ہے شاکر شاکر کا مطلب تو یہی یہ ہوا نا یہاں ترجمہ یہ کریں گے کہ اللہ اس کی قدر کرنے والا ہے کیونکہ حق کالہ شانو اس سے بلند و بالا ہے کہ وہ کسی کا شکریہ ادا کرے اللہ اس کی اس نیکی کی قدر کرنے والا ہے یعنی تم نیکی کرتے رہو یہ مت ذین میں لاؤ کہ یہاں پہ شرک ہوا ہے اور عبادت ہوئی ہے بتوں کی تو ہم یہاں کیوں جائیں تم نیکی کرو من طبا خیرن کوئی بھی ایسے کرے گا ان اللہ شاکرم اللہ اس کی نیکی کی قدر کرنے والا ہے. کمال ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے ایسے ایسے لفظ ارشاد فرمایا ہے قرآن میں کہ جیسے حقیقت بندے سے بڑی محبت ہے اللہ ایک جگہ فرمایا ہے کہ جب ہمارا بندہ ہماری یہ نیکی کرتا ہے انا لہو کا ہم خود اس کی نیکی لکھنے لگ جاتے ہیں. جو کام بے ادبی نہ ہو تو منشیوں کے کرنے کا تھا اور سیکٹریز کے کرنے کا تھا ارشاد ہوتا ہے انا لہو کا ہم اس کی نیکی خود لکھ لیتے ہیں ہوتی ہوگی بعض لوگوں کی نیکیاں اتنی پسند آتی ہوں گی تین لہو کاتے فرمایا ہم خود لکھ لیتے ہیں یہاں بھی دیکھیے اللہ شاکرن نیکی کو یہ نہ سمجھنا کہ رائے کہاں جائے گی ہم اس کی قدر کرنے والے دنیا میں لوگوں میں کسی میں اس کی قدر نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں علیم اور اللہ علم والا ہے اسے پتا ہے کہ کس کے جی میں کیا ہے کوئی آدمی کیوں نیکی کر رہا ہے